نشا تحیا اور, اور, اور اسلام, اسلام کا بطور نظام دنیا پر, پر غلبہ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 خزانہ ممان ہے ممان اور ممان پھر ہماری <تصفح> فکر پھر کے ساتھ آل آل اس, کو اس کو خاص آل مناسبت, آل مناسبت آل ہے آل ہماری آل فکر آل رکھنے آل والے دوستوں کو اس نظم کے سننے آل کے بعد مضبوطی اور, استحقام اور استحقام مزید استحکامت کا جذبہ پیدا ہوتا رہنا فرماتے بلد بلد ہیں دلیل روح روشن ہے ستاروں دلائی کی تار سے آپ کا برا گیا تو رے گرا سار بھی <تصفح> پرماتم ستاروں, ستاروں کی رو جب روشنی, روشنی گٹنے لگ, لگ جائے لما تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے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 مجھ سکتے مجھ سکتے بے نہیں یہ نہیںرا کو سینا پارا مشرف مشرف بھی بے سبحان بے بے اور مایا مشرق دیکھو بھائی سبحان اللہ اور پھر آگے, آگے تو وضاحت مزید کریں گے ایشیا کی بات کریں گے کیونکہ کیا ہم ایشیا میں جائیں گے اور مایا مشرق کی مردہ رگوں میں زندگی کا کون خود دوڑو گے لیکن یہ وہ راز ہے جس کو سینا اور فرابی جیسے اہل ات پروفیسر چمک رہا یہ ڈاکٹر پروفیسر یہ فلسفی لوگ نہیں سمجھتے یہ سوفی درواز سمجھتے آلے دلر کا کام نہیں یعنی آلے آدھے وہ دوسرے آلے فکر جن کو کہتے ہیں یہ آلے کبر کا کام ہے جو آلے کش کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشرق کی مردہ رکھنے میں پھر سے زندگی کا کون دوڑنا شروع ہو گیا ہے اور اگلا شیر کمال ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا روفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا روفان مغرب نے کلا تو مہا ہے ہے تو ہرا بی پر مغرب یورک کی تہذیب کے طوفان مسلمان کو مسلمانے میں مضبوط کر دیا مسلمان کو مسلمان کر دیا نے مغربی طوفان جو میں مغرب کا طوفان اٹھا ہوا ہے جس میں انسانیت کا خراب عقائد روحانیت خس و خاشات کی طرح رہ جاتے ہیں یہ وہ طوفان لیکن, لیکن اقبال کہتے, کہتے ہیں, ہیں یہ منافع طبقہ جو ہے نا, نا? نا? نا? وہ تو اس میں اس طرح, طرح بیٹھ جائے بی بی گا ان جا. کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن جو مسلمان ہے وہ مسلمانی میں اور مضبوط ہو جائے گا صاحب وہ اور مضبوط ہو جائے گا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مومن کو کشمیر دی ہے کھجور کے ادرک کھجور کے درخت جو ہے وہ ہمیشہ خزان سے مارما ہوتا خزاں کے اثرات اس کو متاثر نہیں کرتے تو جو مسلمان ہوتا ہے لاکھ لاکھ کی نیت بےدینی کے طوفان آتا ہے خزاں آتا جائے تو مومن متاثر اس سے نہیں ہوتا مومن ہمیشہ مضبوط ہو, ہو جاتا اپنے دین میں اور مضبوط ہو جاتا, اللہ جاتا. سمجھ نہیں آ رہا بات کا سکول کا منافق تھا وہ بدل گیا وہ اس طوفان میں بہ گیا لیکن الحمدللہ جو مومن تھے حضرت صاحب کی طرح وہ اور مضبوط ہو گئے آگے مثال دیا فرمایا جس طرح کے سمندر کر تلا تم خیر پوچے جو ہوتے ہیں وہ گوہر اور موتی کو شراب کرتی بولتا وہ اس کے حق میں ہوتے اس اجمال کو یوں سمجھو کہ نئے موسم بہار کے بادل کی بارش جب آتی ہے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 ان تکلیفوں میں کیڑے کے اندر جو قطرہ کچرا بالوانا ہوتا ہے وہی موتی بار جاتا ہے اگر قطرے زیادہ ہوں تو زیادہ موتی ہو جاتی ہے اگر ایک قطرہ محفوظ ہو تو ایک موتی تیار ہو تو اس کو درجن جاتا ہے درجن جاتا بے مثال ہوتا ہے وہ کبھی نصیب بالوانا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جس طرح کے اقبال فرماتے ہیں سمندر کی موجوں سے خیر کلاک جو چڑھ چڑھ کر پہاڑوں کی طرح ہیں ان موجوں سے جس طرح گوہر اور روٹی کو شہراتی حاصل ہوتی ہے اور اس کی تیاری ہوتی ہوتا مومن کو لا میر کے طوفانوں میں, میں جب مختلف, مختلف دین پر تکلیف لے آیا تو یہ بھی اس کی دی مضبوطی دی اور, اور اس کے مزید مسلمان پکپکے ہونے میں کا یہ سبب بن جاتا اتا وہ ملک پھر ہوں والا ہے عطا میرے کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکو ترکمانی درگرمانی ہندی نت آرا میں دیکھ رہا ہوں اور اہل نظر, euh, crawl... engineering... نظر بات نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مومن کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترکمانی والا دبدبا ترکمانی ترکی لوگ مسلطنت عثمانیہ جنہوں نے آٹھ سو سال اسلامی حکومت قائم کی تھی تو کمانیوں والا دبدبا ہندوستانی والا جو امام احمد رضا کے اندر اور اللہ اقبال امام احمد رضا اور احمد رضا بہلوئی شیخ عبد اللہ علی محد سے مجدد الف شامی سبحان اللہ اور علامہ اقبال جیسے لوگوں کے اندر تھا اس طرح کا نہیں ہندی پھر مل رہا ہے اور لطف آرابی اور حقیقت کی ترجمانی کرنے والا آرابی لطف جو عرب کو کلام ملا یہ حق کی ترجمانی کرنے والا کلاموں کو ملا تھا پھر سے مسلمانوں کو ملنے والا ہے سبحان اللہ یار کتنے ادے لوگ ہیں بولنا تب کا یہ ایسی باتوں کے قریب ہی نہیں جانتے ہیں یہ کتاب تھوڑا ہے یار اس کا یہ حقیقت کا بیان ہے اور جس طرح اور کیا ہوبال نے ایک اور جو ہے ایک اور کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ الٹ جائے گی تطویر اٹ جائے گی تدویر پلٹ جائے گی تتدی رے پلٹ جائے گی تدویر الٹ جائے گی تتدی رے حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی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 تقدی جو ہے نا اس طرح نہیں آئے گی تمہاری ہے اے مسلمانوں اور فرمایا اس کو یہ نہ سمجھنا کہ میں شاعرانہ تخیل سے یہ بات کر رہا نہیں کیا بولوں تقریب سونے کا وقت اور آگے, آگے فرماتے ہیں توجہ بھائی مسلمانوں بھائی میں خواب اور نیند کے اثرات مولتا موتا کی نیند کا ذکر آ گیا تو آ کے شیروں کی بھی نیند کا ذکر آ گیا یہ مولت کی بات نہیں گھبرانے کی ہمارا اور آپ کے اندر وہ خواب کے اثرات ہیں اور میں اقبال کے بشیر کے مطابق نوارا میں لگ بھگ ہم یادیے میں اپنی آواز کو مزید تیز کرتا ہوں تاکہ آپ کے نیند کے اثرات پایا جائے کوئی جل ملی گر اصر کر اصل کو چھو گن چون اصل کا چکا میں باقی ہے تو اے پل بول اصر کر چکا پا میں باقی ہے پل کچھ <سر> خواب کا میں باری ہے تو اے بلبل نوارا تلر کرے دل چورو کے کبیا کچھ باقی نظر آ رہا ہے اے بلبل بل اے تھی آواز لگانے والے اے بلبل تو آواز کو تیز کر دے بیان کو تیز کر دے سوئے ہوئے کچھوں کے اص... اندر جو نیند کے سر جاگے ہوئے کچھوں کے اندر جو نیند کے ساتھ ہیں وہ تیرے جوشے شکایت سے تیری حق بیانی, حق بیانی سے ختم ہو جائیں سمجھ نہیں آ رہا چلو میں تیز کر دیتا ہوں وہ ہمیں تو کہیں بول بولنا وہ کہتے ہیں بول بول ارے سنو بھائی غنشا غنشا جو ہے نا گنچا اس کا منہ بند ہوتا ہے نا اس وقت پھول کا منہ جب بند ہوتا ہے تو گنچا ہوتا ہے کھلتا ہے تو پھول بند ہوتا ہے تو کہ رات صبح شہری کے وقت گنجے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اسی وقت بل بل بول رہی ہوتی ہے ہر طرح نغمہ خراب ہوتی ہے ہر طرف تاکہ کھلے اور خوشبو اثرات لہذا ہے بلبل بل ذرا آواز کو تیز کر رہ تاکہ صبح خوب روشن ہو جائے اور یہ دل کے اثرات نیند کے زائل کر کے پورے کھل کھیل دوسرے لفظوں میں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر صحیح کا جذبہ پیدا ہو جائے اور غلط ختم ہو جائے ذرا آواز کو تیز کر کے چی بل بل تیز کر دے ذرا ہاتھ کی آواز لگانے والے بالکل لا سمجھ دیار دیار تدرب تدرب جمن میں آ رہا تڑپ نے آشیا میں شاخ ساروں میں تڑپ سے ایسے ہو سکے نہیں تک سیما بی فرما جہاں چمڑ کے شہر کے اندر بھی کڑک نظر آ رہی ہے پرندوں کے آجانے میں بھی کڑک نظر آ رہی ہے ٹہروں میں بھی کڑک نظر آ رہی ہے کیا کیا کہ, جو کہ جو پارا ہو ہے پارا سیما سیماڑ تو وہ اس سے جدا سو جاتی تقدیر سیما جتنا وہ رکھتا ہے اتنا لرزا ہوتا ہے کہ اس کو قائم کر لیا جائے تو ہونا بنتا ہے اس کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے آگ کا جب ہی آگ کا سیک دیتا ہوں پارا نے سیکھ پارا ایسے کچھ چھلکتا رہتا ہے وہ ایک عدیب سے پانی ہے بنایا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن پانی سمجھ کر پی نہیں لیں ہاں زیر میں رکھ جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے بندہ زندہ نہ کارا ہو جاتا ہے جوڑا لگا ہو جاتا تو اقبال فرماتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ چمن ہے اس کے سہنے میں اس کے آشیانے میں ہر طرف تڑپ ہے لہذا اسلام کی تڑپ مسلمانوں میں موجود ہے یہ نہ سمجھا ادھر کا تڑپ رکھنا چشمے کیوں پر چشمے پالوی کیوں زی ندرے پل کا کا تمام دے کے وہ چشمے پالوی کیوں زینت پر پل کس دیکھے نظر آتی ہے جس کو مر مرے میں نے تین مرتبہ پہلے مشرے کو پڑھ کر لفظ لگ کے تین حرکات کا جائزہ لیا کافی فارسی پر تین حرکتیں آ سکتی ہیں برگست رواں برگس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 کہ جو وہ باپ بھی نظر نظر جو مرد ساتھیے کے جگر جگر کو دیتے اور اس کی جگر کی تڑپ کو دیتے رہی ہے وہ گھوڑے کی پا کو کیوں دیکھے کیسی ہے یا نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا مطلب کیا مسلمانوں کے پاس یہ جہاد یعنی کفار کے نظاموں کے خلاف جہاد کے اسباب اور وسائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں نظر جو پاک بھی درویش اسی کی ہوتی ہے نا وہ مجاہد کے دل کی تڑپ کو دیکھتی ہے جگر کی گرمی اور تپش کو دیکھتی ہے جگر کے روشنی اور جلدے کو دیکھتی ہے وہ گھوڑے کی بات کو نہیں دیکھتی نا بھی ہو چاہے ان کے پیٹھ بیٹھا ہوا ہو تو کوئی آگ نہیں مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ جذبہ اور جگر کا بھی موجود ہے لہذا ہم اسی کو دیکھ کر مطمئن پڑیں گے سمجھ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں ہے و بابا سا زمیر لالا میں روشن چرا آج تر زمیر لالا میں روشن چراغے چمن کے ذرے درے درے جو کر دے ہو سکتا ہے اللہ تالا بار بار بار فریاد ہو یا اللہ زمیر لالہ لالہ ایک پھول ہوتا ہے سوکھ رکھ جنگلوں میں ہوتا ہے اب تو نرسریوں میں بھی بولتا ہے لالا کہتے ہیں سرخ اسی سے لال لا کہ ردا لال تو فرماتے ہیں لالا کے لالا کے ضمیر میں آزو کی چراغ روشن کر دے اور یہ مومن کو کہتے ہیں لالا لالا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 یا کاش آ جاتا تو اس طرف سے اللہ تعالی جب یہ طرف اگر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے زیادہ چمن کے ذرے ذرے کو مسلمانوں کے ایک بچے کو یا اللہ شہید جست کرتے یہ تلاش تو دین نکل پڑے نا دین حق سے وہ تلاشی ہے پھر مل جائے گا دیکھا ہے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیکھتے مل جاتے سمجھ نہیں سمجھ آ رہی یار بولو ذرا سبحان اللہ اچھا بھائی سیریش کے چشم مسلم میں ہے سام کا اثر پیدا گا کے چشم مسلم میں ہے کا اثر پیدا خلیل دریا میں ہوں گے پھر تو ہر کہتے ہیں آنسو اس کو بھی کرے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مسلمان, مسلمان جب روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں کا خطرہ گرتا ہے تو موسم میں باہر بھی بارش کا اثر ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی موسم میں باہر کی بارش کا اثر ہے جس طرح کہ موسم بہار کی بارش ہوتی ہے تو ہر طرف ہی لہ رہا ہے پیدا ہو جاتا ہے رنگ دکھاتا ہے فرمایا اسی طرح جب مومنٹ کر میں بیٹھ کر اپنے دین کی فکر میں اور اپنے مسلمانوں کے حالات اور دنیا کے حالات کے اندر میں آسر بہارتا ہے موسم بہار کا اثر دکھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ رنگ بہار کا دکھاتا ہے ہر طرف اسلام کا رنگ آ جاتا ہے اے مومنٹ ذرا روڈ پر تو دکھاتا ہے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 ملتِ پیدا کی پھر شیرہ زبندی ہے یشا کے ہاشی کرنے کو ہے دل یہ شاہ کے ہاشمی کرنے کو ہے دل بل گر پہ اس امت میں مصرف ہوئی کی تعصر کی بندی ہونے والی ہم دیکھ رہے ہیں فرنت کا عزیبان اگر سے آکر اور ان کے اندر کے اندر آکر <تصفح> ان کی کتاب کے کاغذ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے ہم مایوس نہیں ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ان کی کتاب کی شرازہ بندی اور جلد بندی ہو جائے گی اور یہ کت کر گڑ کر ہوئے مسلمان پھر ایک ہو کر دین, دین حق پرلام یہ ہاشاخ یہ شاخ ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ کے درخت مبارک دی یہ شاخ ہاشمی پھر پھر پھر پترے اور پھل پھل پیدا کرنے والے کیا مطلب اس پر پھر باہر آ رہا ہے ربودار ارک شیراری دل تب رے کا را ربدار ار کے شی ری دل رے بل را ربو داد شیلا دلے سب رے سکھا پھل ہے بوے گل سے اپنا ہم سفر ان کے شیرازی جنہوں نے اسلام کی حکومتیں قائم, قائم کی تھی یہ تبریز اور کابل والوں کا پھر دل لے گئے کیوں کہ سبھا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا جب ہے جب کی ہوا جب باغ سے نکلتی ہے باغ سے ہو کر نکلتی ہے تو پھولوں کی خوشبو کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہے پھولوں کی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 تو فرمایا اسی طرح ترک شیرازی کیا Sport. مطلب اب جو مسلمان جو حق اسلامی کے قائم کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں اب وہ اور اب وہ قابل قبروئے اور ادھر ادھر جس طرف سے بھی ان شاء اللہ کا پیغام جائے گا ہاں جی پھر سے یہ اکیلے نہیں یہ سب کو اپنے ساتھ ملاتے ہم سفر بناتے چلے جائیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یار <سؤال> <اے> نہیں ضرور <سؤال> آ رہا کیسے واپس اگر نہ آیا آگے آگے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں پر اگر تکلیفیں آئی ہیں تو کوئی بات آئی نہیں اگر تو کیا غم ہے اگر رسمانیوں پر تو ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ سڈ ہر جم سے ہوتی ہے حرب ہے ترکی مسلمان جو سلطنت عثمانیہ جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ شو سال اسلام کی کائم کی روم جرکہ دارالخلافہ تھا دار السلطنت روم کا اقبال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 خون کے آنسر ہوتے ہیں تو پھر ہی سورج تلو ہوتا ہے اگر ستاروں پر دکھ ہے تو سورج کیسے تھلو ہو فرمایا جیسے سورج اس وقت جمر پڑا جب سورج اس وقت باہر نکلتا ہے جب ادھر سے ستارے آنا شروع کر دیتے ہیں ان پر تکلیفیں بہت آتی ہیں کیونکہ سورج بھی ہو چ نہیں دیتے سمجھ ان پر پریشانی پر پر آتی ہے پھر سورج ٹولو ہوتا ہے فرمایا جیسے اور ستارے زخمی ہوتے ہیں خون کے آسر ہوتے ہے پھر جا کے سورج ٹولو ہوتا ہے عثمانی ہو تمہیں بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر تم پر یہ تکلیف اور مصیفیوں کے پہاڑ اور غموں کے پاس روتے ہیں اسلامی سلطنت ختم ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں تم بھی ستاروں کی طرح اگر ٹوٹ جاؤ گے تو پیچھے سورج بھی طلوع ہو جائے گا ان شاء اللہ اسلام والا اور آگے سنو پرما ہے جہاں پرانی سے ہے شوار شیوا ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے دار فرماتے ہیں ایک جان کو چلانا ہے ایک جان کو دیکھنا ہے فرما جہان کو چلانے کی نسبت جہان کو دیکھنے کا کام بہت مشکل ہے کیا مطلب متعد حکومت کرنا ہے ایک, ایک اندر کی نگاہ سے جہان کے فتنوں کو سمجھنا ہے فرماتے ہیں یہ کام دوسرا بہت مشکل ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے یہ اندر کی آنکھ دیکھنے والی فتنوں کو آوازوں کو شرارتوں کو کب دیکھتی ہے کب پیدے دیکھنے والی پیدا ہوتی ہے یہ آج اقبال فرماتے ہیں جگر خون جب ہو جاتا ہے سڑ سڑ کر جل جل کر جب فقیر اللہ کے فقیر کا اگر صاف جیسے فقیر کا دل جب اگر خون بن جاتا ہے پھر ایسی نگاہ پیدا ہوتی ہے جو دنیا کائنات کے تمام فطروں اور شرارتوں کو دیکھ لیتی ہے دیکھا اگر صاحب جیسا آیا یہ جہاں امین ہے اقبال فرماتے ہیں عثمانی ہو کوئی بات نہیں تم, تم جہان تھے اب کے مسلمہ کو ایک جہان بھی کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اور وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے پھر اسی کے زمانے میں آ کے فرماتے ہیں ہزاروں کو مشہور شیر آتا ہزاروں سال لڑکے سے بی پوتی ہے ہزاروں چھوری پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی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 لیکن ظاہر ایسے لگتا ہے یار اس کا کیا فائدہ یہ دنیا کو کیا دے گا لیکن حقیقت میں سب اس کی حقیقت کو سمجھنے والے چمن میں دیدہ ور بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں ہزاروں سال مرکز روت نہیں رہتی ہے اسلام روتا رہتا ہے پھر جا کر کوئی اس کے راجوں کو سمجھنے والا سامنے آتا ہے سمجھ نہیں آئی نواب پیرا ہوئے ملک رے رے کرن سے نو ویرا ہوئے کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کر یہ کیا میں شاہی کا بل بل گا اور شروع چپ کیوں ہو رہی ہے اب ایسا گا ایسی نواز سنا کہ کبوتر جیسے نازک بدر کے اندر بھی شاہین کا جگر پیدا ہو جائے بلبل بل اضرل صاحب جیسے ہیں اور ہم تم کبوتر ہیں آپ نے دین کی سرخی سے آپ نے دین کی جو باتیں بل بل کی طرح سنائی ہیں اس کی برکت ہے تم ہم جیسے کبوتر اور چڑیاں جو ہیں ان کے اندر بھی الحمدللہ للہ جگہ شاہی جیسا جگہ پیدا ہو گیا ہے آگے اکیری پیدا ہو گیا میں نے بندے آ رہے کہ اتنی سال پر چل رہا ہے اقبال بہادری اور اقبال جو کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر مان ادھات میں ہوں چاہتا اور پھر خالی مانو اپرادھات نہیں پہنچنا دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں افغان ادھر نہ کار کا کام ہے نہ کسی کا بھائی ہے نا یہ سب پروانے کسی کا کام ہے یہ کا کام ہے تو فخر ہی اصل نقلوں کی میرا سی سمجھ میں آ رہے ہیں سمجھ میں بھائی ڈال <سؤال> دو سال تیری تکلیف ہوں تو ڈال رہا ایسے اقبال میں صحیح ترجمان نہیں اور اقبال اقبال اقبال اقبال جو کچھ کہنا ان کی مراد تک میں پہنچ رہا ہوں کہ نہیں پہنچ رہا اور پھر مراد تک نہیں پہنچ رہا کا دیکھ رہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں باقی حضرت صاحب ہی وہ بلبل ہیں ادھر نہ کازی کا کام ہے نہ کسی کا بھائی یہ سب ملا ملوانے کسی مل مل مل کا کام ہے یہ فقر کا کام ہے کیونکہ فقر ہی اصل نبیوں کی برادرات سمجھ میں رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تیرے میں ہے پوشی در زندگی کہ بول بولر صاحب فقیر مر تیرے سینے میں ہے کوشی درداد زندگی کہے مسلمان سے حدی سے سو دو زندگی کہے حق کے ولی تیرے مہینے کے اندر زندگی کرا پڑا, پڑا بڑا بڑا چپ چکی ہوا ہے بالکل مسلمان کو, سو کو سوز و ساز زندگی کی بات پتا مرو خدا لڑکا قدرت ہے خدا قدرت زبان تو زبان ہے یقین میں کرے گا گا کہ مغرو بے تو ہے اب مسلمان پر مکاتر ہو گئے کدھر سے مسلمان غافل بے خبر تو تو گمانوں کچھ چکر پر وہ گمان سے نکل یقین میں آ تجھے پتہ نہیں ہے خدا ہے نم گزل کا دس قدرت بھی تو ہے اور اس کی زبان حق ترجمان بھی تو ہے وہ تو بے زبان ہے اس کی زبان حق ترجمان تو ہے کہتا نہیں ہے اس کے تو تو بیان کہ یہ ملہ تو براج کے پیچھے لگا ہوا ہے تو شریعت کے راج کیا توجہ یہ گیارہویں کے چکر میں یہ گیارہ میں ہے تو میں ہے تل کسی میں ہے تل کسی میں ہے پر میں مسلمان تین کا راس جا رہا ہے کے رات مسلمانوں پر کھول دے اور فرماتے ہیں یقین پیدا کر مسلمان کیا پیدا کر دیوان کے چکر میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا کریں گے جی ہے وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا فلاں یقین پیدا کرتا تیرا دین ایسا ہے جب تو اس کو بیان کرے گا پر قائم میں سے منازل مسلمان کی ستارے پر, پر, پر ہے گرگرے دلی پار سے منظل مسلمان موسیقی کی ستارے جس کی گرگرے راہ تیرا مقام تو یہ نیلی رنگ کو نیلی یہ نیلے رنگ کی چھت کے بھی اوپر تیرا مقام ہے مسلمان اچھا سکولی اگر باندھر کا بیٹا اس کو پڑے گا نا وہ کہے گا وہ راکٹ تیار کر جائے گا راکٹ تیار کرو کیوں کیا بارہ مقام ادھر وہ بے بچہ تھا یہ رتو یہ ری یہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے رتوی میں اعتبار سے بہت بتا رہا ہے فرماتا ہے تیرا متوڑا تو کیناس سے بولند ہے ہرش کا بولم تھا تیرا متوڑا تو وہ کافلے میں ہے تو وہ کافلا ہے ستارے بھی جس کی کر مکہ پانی مکی فانی اصل تیرا بد تیرا مکہ فانی مکی فانی اصل تیرا تیرا خدا کا آخری پیغام ہے جاتا یہ مکان پانی ہے یہ مکنی پانی ہے یہ سب یہ کافی مکنی پانی ہے ارے الگ نہ تیرا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ایسا عجیب ہے مسلمان اللہ تعالیٰ تمہیں رکھنے کے لیے بنایا ہے ادھر سے ختم کرتا ہے تو آگے جگت کا نظام شروع ہو جاتا ہے لالا جگہ ہنا مت لاہ جگر تیرا تیری نسبت ہے میڑا جہاں بات ہے ہیں لالا دلالی یعنی لالا پھول ہے اس کی بندی کا کام تیرے خوب جگر سے سمجھ نہیں آ کیا مطلب اس تیرا کون جگر سوارتا ہے یار بولو بولے اس کائنات کو اگر سجاتا ہے سوارتا ہے تو یہ نہ سائنس سنوارتی ہے یہ دنیا کا ساز و سامان سنوارتا ہے اس دنیا کو اگر سنوارتا ہے اس کو سجاتا ہے اور بناتا ہے اور صحیح راستے پر چلاتا ہے تو تیرا انہیں جگر جب انہیں جگر اور کے ساتھ تو کام کرتا ہے اسلام کا تو اس وقت دنیا میں اسلامی نظام قائم ہوتا ہے پھر دنیا سنورتی ہے سبحان اللہ یہ جو آج ہیں سونا آیا ساجدہ ہے بازار سونا آیا سات بازار سونا آیا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 بچہ تم گلیاں گلیاں لیکن آج کے نا دونوں اور سکولیوں کی ماں کے ساتھ بیٹی کے من کندھا لگاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی پیچھے سے چھیڑتا ہے کوئی آگے سے چھیڑتا ہے ہاں یہ سجی ہوئی ہے بازار اور جو بغیر فوٹو ہوتی ہے ان کے ساتھ اور گانوں کے ساتھ کے ساتھ کم تولنے کے ساتھ کے ساتھ لگا باغی کے ساتھ یہ تمام لانپو کے ساتھ ان کے بازار سجے ہوئے اور کتی کے بچے سونا آیا میں آخان گا ارے رالب اویں تماری ایویں دساریا کافر سونا آیا نس گئے چلیا بازار سونا مجھے نوی پاتے کا کیوںکہ لو آ سونا آیا گلیاں بازار سونا بزارت کا بچہ آرام داد ابھی کی آمد سے گلیاں بازار اس طرح نہیں سن یہ <سؤال> بغیرتوں <سؤال> کی آمد <سؤال> سے سمجھتے ہیں بغیرت کا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اگر سمرتے ہیں تو شریعت سبحان اللہ اس طرح بغیرت جو تمہارے جیسے ہوتے آرام جاتے ہیں ان کی آمد سے ایسے جیسے ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ بگڑکن یہ تو بگڑی ہوئی سمجھ نہیں آ رہی رکھاتا تیری ابراہیم نسبت ہے تو مہمان مہمار جانتا ہوں مہمان کر کے کہتے برو مستریوں تعمیر کرنے والا پرماتما جہان کا مہمان تو ہے مرد روش ہے مہمان آ ہاں یہ مسٹر تیلا پہلوان نہیں ہے تیری چترکانی ہے رے دینی ہے زندگانی کی جہاں کے جوہرے انتہات کھوٹے اور کو ظاہر کرنے والا اور بولا اب جو ہے جہاں نے آپ ہو گیا لے گئی تربا کہتے تھے ارموہ نے حجاز اقبال کی کتاب آئے تو حجاز سمجھ نہیں آ رہی ہاں جی یہ چوبیس ہزار لوگ دیکھو تو یہ راستہ کھلیں گے مولے نظیر جداچی یہ سب کو کھلتے ہیں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 شاست کے بھی علاقے میں جاتا ہے مخصوص تحفہ لے جاتا ہے تاکہ جلد جاؤں گا وہ دکھاؤں گا وہ یاد کریں گے اقبال کہتے ہیں نبوت آئی رسالت آئی نبی آئے رسول آئے دنیا کے جہاز جو ایک مبارک توحفہ لے گئے مسلمان وہ حضرت بلال جیسا اور تیرے جیسا ہے جو لے کر جا کر جنت کی ہرو کو دکھاتے لے اب دنیا سے توحفہ لایا ہے سمجھ لو جلیا جنکیا تو تنے آپ کٹو بڑھائی کدی ٹی وی چکل چکر چکی کسے لالا رہے کدی سکول تو جنت کا توحفہ ہے جنت اکیلی کس دنیا کا توحفہ ہے نبی تمہیں یہاں سے لے جاتے ہیں تو ان کا توحفہ دنیا کا گٹھ بنتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے نیا ڈ پیجل کے نہیں ہو پرم جب آپ کا پاس اخواہ میں ہے فرماتے ہیں کیا وجوری کی ہیں؟ ملت بیز کی تاریخ جب مسلم قوم کی تاریخ تاریخ, تاریخ, تاریخ, تاریخ, تاریخ, تاریخ عالم میں ہم پڑھتے ہیں نا, نا؟ تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسبہ تو ہے کہ یہ جو ایشیا کی زمین ہے نا جدھر تم بیٹھے ہو بر احمد ایشیا کہتے ہیں نا یہ سارے ایشیا کی قوموں کا اگر محافظ ہے چوکیدار ہے ان کی ہر چیز کا جان مال عزت کا تو ہے مسلم تو ہے ہمیں تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ ان قوموں کی عزت اور ہر چیز کا اگر وہاں خود ہے تو ہے یورپ والے نہیں وہ ڈکیت ہے تو دار ہے چوکیدار ہے اب تمہیں ہمیں کہتے ہیں کہ کیا سبق پر تاکہ پھر تجھ سے کام لیا جائے عدالت کا کا سبق پھر پر سدا پت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کچھ سے کام دنیا کی امامت سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے تین سمار ایک سچائی جھوٹ نہ دین جھوٹا ہے نہ کچھ ہونا چاہیے سمجھ لیا بات عدالت کا ہمیشہ شجاعت کا شجا رہے آدر ڈرپوٹر نہ بڑھتا بغیرت نہ بڑھ ہمیشہ درپوٹ بغیر دیر بھائی یہ نہیں کہ دشمن کافر کو دیکھ کر تیری پریپری کامرا لگ جائے تو فرمایا یہ تین چیزوں کا سبب پڑھ ہے دنیا کا پیشوا تو ہوگا دنیا کا پیشوا اور آم، امام یہ پھر کام تجھ سے لیا جائے گا امامت کا کام پھر تجھ سے لیا جائے گا اگر سکولی جی تو دنیا کا پیشوا نہیں ہو سکتا ذرا سر تو ڈاکٹر ہے کیوں لا لال تو بچہ تیرے اندر سچائی ہے سکولی میں جھوٹ ہی جھوٹ ادار کر جھوٹ ان کی بادشاہ اپریل فون تو ان کا خاص عبادت کا دن ہے ہاں بڑا دن ہوتا عدالت انصاف تو ان ہے او ہو انصاف والدین یہ پیدا ہی نہیں ہوگا اور سجاد بہادری او ہو بہادری تو سکونوں پر خطرہ تھا ہاں جی بغیر اپنے بچوں سے پوچھو ایٹم کیو بنایا ہوا ہے ایٹمٹ بنایا ہوا اگر نہ بناتے تو کیسے بچ مسلمان ارے مسلمانوں کو بچاتے نہیں پھر ایٹم جاتا سمجھ نہیں آ ایٹم نہیں بناتے تو مسلمان جاتے ہیں ارے ایٹم نہیں چلاتے کہتے ہیں پھر آئٹم جاتا کافروں کے سب کچھ کو قبول کر کے جب بھی پوچھو ایٹم تمہارے پاس ہے یا کچھ کام کرو کہتے ہیں کیوں مرواتا ہے تو گدڑ کا بچہ کیسٹ کو آپ جی وہ آف ہے جن کی حفاظت کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے وہ مرتے ہیں کہتا ہے اگر میں اٹھ پڑوں تو مر جاؤں کیوں مجھے ان لائنوں سے کوئی کام لیا جا سکتا ان سے دنیا کی خرابی اور بربادی کا تو کام لیا جا سکتا ہے امامت کا کام یہی مقصود فطرت ہے یہی رقم مسلمانی یہی مقصود فطرت ہے یہی رمضے مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی براب میں <سؤال> مجھے مقصود فطرت بتاتا ہوں اور مسلمانوں کی رنگ مسلمانی کی رنگ بتاتا ہوں ناوتوں یہ کی گیری کہ مسلمانوں میں بھائی چار کی حکیمت قائم کرتا ہے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 بھتا نے رنگ, رنگ, رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ رہے باقی نہ ایران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 وہ رنگ کے کو پوچھتا ہے وہ سفید رنگ والے کو پورا انسان سمجھتا ہے گوڑا گوڑا بھوا ریھ جو ہے ریچھ بھورے دیکھتے ہیں برا ریچھ سفید ریچھ دیکھے آپ وہ یورپ والے سفید ریچھ سے بیٹھتے سمجھ گیا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 ani reh her اسکولی یہ سکولی انہیں سارے مت بنا رکھے وطن کا ایک بتا جس کی وجہ سے پاکستانی علاقہ کا ہوں ہندوستانی علاج رکھتا ہوں عراق والے علاج آتا ہوں افغان والے علاج آتا ہوں کلکستان والے علاج جاتا ہوں عرب والے علاقہ کا ہوں یہ وانسی بت وطن کا اقبال کہتے ہیں رن رنگ ملت میں گم ہو جا بے رنگ خون کو ملت میں گم ہو جا نہ پوران پوران علاقہ ہے نہ رہے باسی نہ ایرانی نہ افغان جیسے تاریخ کو کے اندر امام ابو نئے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ادیش مبارک پیش کی ہے اپنی صنعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو میرے دین اسلام میں داخل ہو جائے گا چاہے وہ کسی قوم کا ہے وہ بن جائے گا سمجھ میں آئی ارے بھائی ہم اربی ہے ہم نہ پاکستانی ہے نہ کوئی ہے ہم سب مربی ہے ہمیں اور آئے جائے ہمارے پاس دن پر بھی ہے میاں شاک سارا سو پے پورے چمن کپڑے تکے میا نے شاک سار من کب تک تیرے بازوں میں ہے پرواز شاہی میں تو ہستا افسوس مسلمان تو شاہیل ہے اور بیٹھا ہوا یار یہ بابوں کے پہنوں کے پرندوں کی صحبت میں خیر یہ باغوں کے پرندوں میں بیٹھنا تیرا کام تیرا کام ان پرواز ہے یہ ادھر چو کرتے رہے کیا مطلب تو کسی وطن اور علاقے اور ملک میں مصروف مت تو بے وقوع تو تو لاپکانی ہے روحانی ہے اور روح لا لاپانی ہے نہ تو سمان ہے نہ مکانی ہے یہ ساری سیسانی ہے سمجھ لگی اسی سے ساری مسلمانوں کی پریشانی ہے گمالی یقین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 من دے مسلمان کا بیا کی شب تاری پر ماتا جیسے رہ دس سو بیا بار کے اندھیرے رہا پر کہ اس رانا باز ہستی میں جس میں دنیا, دنیا, دنیا گمان کا شکار اور یقین کی دولت سے محروم ہے مسلمان مارتے مسلمان یہی یقین تیری وہ کنڈیل ہے جیسے گمان آباد بستی Palace اور ہستی کی تاریخ رات میں تمہیں روشن دے گی مٹایا پیسرو کس رات کیس ڈب کو جس نے مٹایا پیسرو کس رات کیس ڈب کو جس نے وہ کیا تھا زور پوزر صدی سلم مٹایا کسرا کا رشتہ روم رو جو دنیا کے سایہ اور بنے ہوئے تھے منمانی کرنے والے ان کے اس کے پیاز اور کورونیت کو تھا حیدر کرار کے زور ابو ذری کی دروشی اور فکر اور حضرت ने سلمان فارسی کے صدق اور سچائی نے توڑا تھا کیا مطلب اس وفاظ الدین نے جو اخلاق عالیہ پیدا کیے تھے اس کی باتیں طاقت نے اتنے فرونوں کو ختم کیا تھا لہذا تو وہی پیدا کر تو اپنے اندر وہ اخلاط عالیہ پیدا کر مسلمان کا جی ہتھیار ہے اصل روحانی مسلمان روحانیت غلط پر ساتھ غالب ہوتا ہے مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے زیر میں رکھنا اور خدا کے بندو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 دین پیدا کر یہ کتنے کے بچے سکولی کتے اور مولا کتے جو ہیں جی لگے ہوئے ہیں کے بناؤ جی بناو جی ادھر بناو وہ بناو بناؤ بناو انگریز کا مقابلہ کریں گے بغیر کا بچہ تو تو لے رہا ہے دینے والا غالب ہوتا ہے کہ لینے والا غالب ہوتا ہے بے گھر ایسا پاگل ہے اور ان کا کباڑا تیرے پاس آتا ہے تیرا ہر بھی ان کا کباڑا ہوتا ہے ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے سمجھ نہیں رہے ہیں ان کا سودا کمانے کا ادھر آتا ہے جی بغیر بچہ آخر کہتا ہے ہم مقابلہ کرے گا مقابلہ کیسے کرے گا یہ وہ خسرہ تھا نا جس طرح خسرہ خسرہ جو ہے وہ مقابلہ کے میدان میں جب آیا نا تو اس پیچھے سے چادر اپنے اٹھا کر الٹا ہو گیا تو کرنے لگا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا دیکھو تمہیں بتا تو میں کیا کرتا ہوں یہ کسی کے بچے وہی مقابلہ کر کے عزت ہر شہر ان کے ہاتھ سے دے رکھے ہیں بغیر مالک ان کو بنا رکھا ہے اور مالک مبلو مالک کا مقابلہ کرے گا بغیرت کا بچہ کدھر کس کو چکر باندی دے گا رام دادا تم تو ان کا گلاب ہے گلاب کا مقابلہ کرتا ہے تب تک کا بچہ یہ سے ہوئے احرار ملت جا پیدا کسی مل سے تماشا عشگا سے کلل ہے صدیوں کے زندہ احرار ملت ہماری قوم کے آزاد صاحب صحابہ پیاں اور ان کے غلام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 سے دنیا میں کہ المانی سے بھی پا نکلا پورا فرماتے ہیں زندگی کا مضبوط انسان کی سابت پر مضبوط ہوتی ہے فرمایا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے زندگی میں اس وقت کیا بات ہے ہاں ورنہ ڈاوٹ ہو جاتا بندہ ایمان مضبوط ہوتا <بصیح> <t usually> <بز> <mans> ہے <ہوتا> اسی وجہ سے فرمایا المانی سے پرانی زیادہ مضبوط نکلے ہیں المانی قوم ہے اور قرآنی قوم ہے سمجھ نہیں آ رہی جن کے پاس ایمان زیادہ ہے وہی فرمایا زیادہ مضبوط نکلے ہیں اور وہی کافروں کے سامنے ڈر کر کر جاتے ہیں جب ایسان گارا ہے ہوتا ہے جب سرگار کا میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ پرے روح ہو پر جلے مسلمان جب یہ جب یہ تیرا پتن ہے اس کے اندر جب یقین کا نارا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تجھے حضرت روح نمی جبریل والے پر لگ جاتے ہیں تو یقین پیدا کر لے کیا کر لے بتیا گیا یقین کیوں پیدا کر لے جبریل امین والی پرواز آ جائے گی آئے اچھا بتاؤ جبریل امین کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو فرماتے ہیں یقین پیدا کر تیرا بھی کوئی کر سکتا ہے دین پر یقین کر دین کے ساتھ کرتا ہے میں جب دین کا کام کروں گا اور دین پر قائم رہوں گا تو پتہ میری ہے اس یقین کے ساتھ کام کرتا آہ آہ آہ <tirak> غلامی کیوں آگے آگے بات ہے <تصفيق> <تص> تو اولا نا میں ناماتی ہے نہ تدبیرے غلامی میں نہ نکاماتی ہے شمشی نہ تدبیرے جو ہو جاؤ تے یقین پیدا جاتی حضر جی رے یقین کی بات حضرت اعلیٰ حبرمی حضرت اللہ ادا ادا حبر بھی صاحب تھے لشکر جگار جا رہا ہے گنگ کے لیے دریا گھوڑے ٹھہر گئے آپ نے فرمایا نکلے نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہیں رکنا ہمارا کام نہیں نہ دین رک سکتا ہے نہ ہم رکیں گے آ دریا پر ہی چلتے ہیں گھوڑے دریا میں ڈال دیے جیسے راستے پر گھوڑے نکلتے جل اندریہ پر دو چلتے دو چلتے باہر نکل گئے غلامی اللہ میں نکھا دی ہے راج کی طور تو تو انگریز کا غلام بنا ہوا ہے غلامی میں ملا اور غلامی گلابی کیا ہوتا ہے بے یقین کہ یار کھانے پہ کہاں سے کیا کریں گے یار پیسے یار زندگی کیسے گزاریں گے انگریز سے توڑ لی تو کیا کریں گے وہ فرماتا ہے کتے کا بچہ یہی لان کی سوچ ہوتی ہے جب بندے کو غلام رکھ رہی ہے تو کروڑ پیٹ فکر اس میں تو پڑا ہوا ہے ملہ خنزیر اور تو پھر شب سے یہ ضرور تو نکالتا ہے یہ نارے بازی اور ادھر ادھر جناب انگریز کا ایسا کر دو فلان کر دو تاریخ چل رہی ہے نیلانوس کا بابو پرماتا ویبیرک ملنا تو گلام اور کٹو ہے جب غلام اور کٹوا ہے تو لاکھ تدبیریں کرے تھم ناکام ہو جائیں گے پہلے یقین پیدا کر ہمارے حضرت نے آ کر یقین کی دولت پیدا کر دی اللہ کے فضل سے جو بھی تدبیر کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں ورنہ ایک بار کہتے ہیں تدبیر تو تدبیر شمشیر بھی کام, کام نہیں لیا غلامی میں ناکامی ہے شمشیر میں نہ تدبیر کے یقین پیدا بس, بس یا ادھر یقین پیدا ہوتا ہے تجھے پھر لڑنے کی ضرورت نہیں خود بخود جی جاتی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور پابوں کا کسی کی ضرورت ہے فقیر کسی کی ضرورت ہے مرد مومن کے بازو کی طاقت کا اندازہ کیا ہے کسی کی ضرورت ہے فرمایا کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے اس کا اندازہ کرنے والا یاد کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دور بازو کا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے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 یہ مرد, مرد فقر مرد فقیر کا فخر یہ وہ ہتھیار ہے جو آگے جوڑت کا مقابلہ کرے گا, گا کیونکہ اس کے سامنے نہ تقدیر کھڑی ہوتی ہے نہ تدبیر کھڑی ہوتی ہے نہ زمجیر کھڑی ہوتی ہے نہ شمشیر کھڑی ہوتی ہے بولے حاجی اللہ ولایت ولایت پادشاہی ولایت پاشاہی میں اشیاء کی جہانگی ولاقت پادشاہی میں اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہے فقط ایک دکھ کا تفصی بات ہے میں تجھے بتاتا بات ہوں یہ بادشاہی کیا ہے یہ ولایت کیا ہے یہ کائنات کی حقائق کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے ایمان کی تفصیلیں ایک ایمان پیدا کر یہ ساری تفسیر کھل جائے گی ملا بے ایمان مومن نہیں ہے بڑا یہی پیدا مگر مشکل گل سے ہوتی سیروں میں سے پیدا ہوتی ہے وہ کیا نظر اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کے سوا کوئی نہیں کون کون کچھ ہیں یہ خیر کی نفی کرنے والی پر نظر رکھنے والی ابراہیم کی طرح نظر بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے اندر جو ہوس ہے نا وہ چھپ چھپ سے تصویریں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیتی ہے مرتوں کی پجاری بن جاتی ہے کیا مطلب سے بننا بہت مشکل ہے یہ مرد فقیر, فقیر کی فقیر نگاہ سے بنتا, بنتا ہے یہ نہ جناب کی ملہ مل کی کتابوں سے وغیرہ ان چیزوں سے نہیں بنتا, بنتا ہاں جی یہ بنتا ہے جی تو نگاہ فقیر سے بنتا ہے ورنہ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 وہ بتخ مسلے گند کے اندر ہماوت منہ رکھنے والے مسلے وہ سور مسلے ہماوت اور دنیا کے گند کے پیچھے سور کی طرح کندیر کی طرح پریشان رہنے والے مسلے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن جا ہر کسی سے کا چیخا ہے ان کے لیے تمہیں اپنے آپ سے یہ دنیا توڑ کر نمرود کی طرح چیخے میں پھینک دے لا تکلیفوں میں پھینک دے ابراہیم کی طرح مت گھبراہ جب تو در جائے گا گلگار بن جائے گی آگے بتاتے آگے آئے گا نا آگے بت سمجھ نہیں آ رہی آگ, آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے خضر رات فرماتے ہیں کوئی آواز بدل گئی بٹ لوگ مرو پھر کی بچ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے اے شیر پر غور کرو خضر رات فرماتے ہیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آج پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے آگ है.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 تمیل تمر تمیل بنواؤ کا پساد آگری ہے تمیل بندر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 سنو جب مولانا نذیر صاحب کے دورے مختار میں اور شام پڑھاتے ہوئے اس بات پر اطلاع ہوئی کہ ہمارے رام حقیق کتابوں میں لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس وہ غلام جو برپا ہوتے برفے گلام برفے لونڈیاں غلام اس طرح کا کسی کے پاس غلام ہے یہ آپ ہے وہ غلام ہے فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے غلام تو اس کی خدمت آقا پر فرض ہے اور آقا کا گل بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت غلام پر فرض ہے جس طرح غلام پر فرض ہے خدمت بیماری کی حالت میں کسی طرح آخا پر فرض ہے غلام کی خدمت کرنا بیماری کی کرائے ہر چیز اس کو پیش کرے پانی روٹا بھر کر آخا اس کے ہاتھ دلائے وزو کرائے خدمت کرے اس کی اس کا استجا کرائے تاکہ یہ کمی دے آتا بندہ جو فساد آدمیتا ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے اللہ نہیں آئی اور سکولی روپے یہ ادھر یہ وہ وہ تو درد اسلام دردوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ لانچی آزاد یہ جی افسر ہے یہ نوکر ہے یہ فلان ہے اس کو کتے کی طرح رکھتے ہیں اور آپ سوروں کی طرح رہتے ہیں کیا کو کیسے رکھتے ہیں اور خود کیسے رہتے ہیں سوروں کی طرح چلو سور جو ہے وہ گرپ کیا ہوا آگے سمجھ ہے بھائی فرماتے ہیں وہ چیرا دستو اور طاقتورو اور بال تارو سرمایہ دارو فطرت کی سزائے خدا سے کرو خدا کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ ورنہ ایک ساتھ پیسہ جائے گا کہ تم خود بندے بن کر زلی لوکل بن جاؤ اور پھر زلی لوکل کدھر جاننا میں ڈال ل جاؤ گے یا ادھر ہو جاتا ہے تمہیں پکڑ کر پھر کسی کا بندہ بنا دیا سمجھ نہیں آ رہی ہو حقیقت حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاتی ہو کے دوری ہو حقیقت ایک ہے ہر شیخ اللہ امر ہے ساری تعینات کو فرما تازہ پتر بنیا بیٹا تین پتہ نہیں حقیقت اتنا ایک ہے تو سورج کا لہوٹا پکنا شروع ہو جائے تو اس کی حکمت اس کو سر خورشید بنا دیا سمجھ نہیں آ ایک حکمت کے باجود ہندوستان میں پرماتم مستامی فرماتے ہیں مہجارات دیکھا کہ کتا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 کون اوپر سے اچھا کام ہوا تیری جس کی وجہ سے تجھے پیسہ دولت کروایا دے دیا اور اس کو بھوکا مار رہا ہے بھوک میں رکھا ہوا ہے اس کی بے بےپرواہی اور حکمت ہے زیادہ اس وجہ سے اس کو حقیر ملکوں میں جلیم ملکوں میں جو اس کی خدمت میں مصروف رہا ہے تاکہ خود پر کڑم رحم ہوتا ہے تیری آکاش کے لیے ایسا اس نے کیا خود دو تیری آکاش کے لیے اس نے تجھے دیا ہوا ہے تو سمجھ رہا ہے میں کوئی میرے اوپر مہربان ہے مہربانی نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو میں دولت فرما دیتا ہوں یہ تو سمجھنا کہ میں اس پر رحم کرتا ہوں پر میں اس کی آکاش کرنا ہوں کیا ہے بنتا ہے جو میرے بندوں پر رحم کرنے والا بنتا ہے جب بہیے یتی موہ بل پہ ہم محبت پاتے ہیں آتی موہ کب امل پہ ہم محبت آل. بات ہے جہادِ زندگانی میں ہے یہ مردوں کی کشمش اور آم. زندگی زندگی میں زندگی کے جہاد میں مردوں کا ہتھیار میں بتاؤں کیا ہوتا ہے یقین مضبوط عمل مسلسل ساری ہتھیار توجہ نہیں کی یہ نہیں اتری آ جی سلام نہیں سکنا بھی سلام لینا چل <سؤال> پانچ تیر ورگے پاس جی وہ کھیڈ شیرہ کا میدان یہ شریعت کا رسول ہے یہ شیروں کا میدان ہے یہ گلولی ڈننے کا میدان نہیں ہے گلی ڈنڈے کھیلنے والے مسلمان نہ ہی یہ خالد کا میدان ہے جس کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے وہ اس طرح نہ چاہے پاس ہو جائے جس کے اندر یہ جذبہ ہو ہم یار پھر درد کی بات سانگ جولا بوشن سال سونے سے لکڑ مڑ گئی تو کپڑے فاڑ لگ پاؤں گے یہ بڑی گلو تین انج نہیں مسلمان آپ تو گرمی چاہیے آپ کے حالات پر سردی نہیں جب تک لکھن ہے جلاتے, جلاتے رہیں ہے, اگر ختم ہو گیا تو ہم اپنے کپڑے بھی اتار کر آگ جلاتا تجھے گرمائش دیتے رہیں گے انشاءاللہ تمہیں سردی کی سردی کی بروبت کے اثرات تب تک نہیں پہنچنے کیا مطلب جو بھی حالات آئیں گے ہم قربانی دیں گے تیرے افراد نہیں آنے برو سمجھو تو صحیح آپ یہ خواجہ فرید پر مارا ہے भाड़े साथ, चोला समय लगी, के दा खरकिया बुढ़ी पाई गुड़िया करा मारा उतरी खाजा फरीद मार मारी बुढ़ी दो थोड़ी दी समझ लगी فرماتے ہیں و عمل پہ ادھر یقین مضبوط ہو گئے تو ادھر امل مسلسل ہو اور محبت ساتھ ہی آ محبت ایسی ہو بڑی پوری جہان کو پتہ کر اللہ رسول کی محبت جب آتی ہے پوری باقی جہان کو فتح کر لیتی ہے فرمائی ماں محبت, محبت فاتح عالم صلی اللہ علیہ آل وسلم کی محبت ہو جب محبت, محبت ایسے ہو, ہو تو ماں کے عالم آل ہو آل پوری دنیا کو ختم کر لینے والی ہو جی محبت مستعفی ہوتی ہے محبت خدا ہوتی ہے محبت یہ جب دین کی محبت آتی ہے تو پھر انسان واقعی ایسا بن جاتا ہے فرماتے ہیں یہ تین یہ تین تیزیں آ جائیں تو ہتھیار پورا ہو گیا مسلمان غالب کو یہ تو وجے تو نہیں کہا انہوں نے تو ایٹم بن گیا فلان بن لاکھ لانت ہے عمران کے اوپر ان کو اتنا قبیض نہیں اقبال سمجھا رہا جہاد زندگانی میں مردوں کی یہ شمشم چایت اب فارسی میں چبایت چبایت مردا تب پتہ مشیر پیا چائے آئی جائے, جائے, جائے, جائے. تباولہ ہونی چاہیے مشرب اللہ مشرب بائی بائی ایسا خالص مذہب ایسا بائی بائی آ آ آ آ آ مشرب خالص ہونا چاہیے دل کرم ہونا چاہیے اشک اور درد سے دل کیا ہونا چاہیے ٹھنڈا دل میں اور جان, اور جان بے تاب چاہیے آ... دل بے بے آ... ہر وقت تڑپتا خدا رسول کے لیے دین کے لیے قوم کے لیے حضرت صاحب کا دل دل جس طرح تڑپتا رہتا ہے اور سارا دل اسی تڑپ کی وجہ سے سوچ کی وجہ سے بے تابی کی وجہ سے بے تاب رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور کھینچتے رہتے ہیں اسی طرح کا دل ہونا چاہیے ایک بار مرد کے لیے یہ چاہیے یہ چاہیے کیا چاہیے یہ چاہیے بولو برو نہ مانا خال جس میں ملاوٹ وغیرہ نہ ہو میل خال نہ ہو فرمایا اسی طرح خالص مذہب ہونا چاہیے میل ملاوٹ والا نہیں ہونا چاہیے وہ بغیر گھر مذہب ہوتا جو کہتا ہے سارے پادری سمجھ نہیں آئی اور ڈاکٹروں کا چو پے پا شان سے جپتے چوپے پالو پر شان سے جو بے پا شان سے جپتے سے چوپے جپ با نکلے اوکار ایشان سے سپٹے تھے چو پارا نکلے ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے اگلے بار ایک واقعہ کی طرح اشارہ ہے ایک حادثہ کی طرح اشارہ ہے یونانیوں نے ترکیوں پر حملہ کیا تھا اور بڑے جدید رسلے کے ساتھ جس میں دریائیڑے تھے یہ <سخت> <نتقل> جو پولیس کے <سخت> پاس ہوتے ہیں وہ کیا فون والے آتے تھے اس کو وائرلس وائرلیس وائرلیس وغیرہ یہ جدید نظام جدید اسلے کے ساتھ وہ حملہ آب ہوئے تھے یونانی کے ان پر ترکیوں پر اللہ تعالی کے حضل سے ترکیوں نے ان کو پچھاڑ دیا ہاں لاکھ چنو لاکھوں چندوں جب دبا دیے شکست فاش دی لیکن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 شان سے وہ جگتے تھے کون بڑی شان پد کے ساتھ آئے تھے یونانی جب ادھر پہنچے تو بے پال اور پار نکلے جب منہ کی کھانی پڑی تو یوں لگتا تھا جیسے حضرت کے پاس پا پار ہے ہی نہیں اوقاب ہونے تو دور کی بات ہے سمجھ لیا ستارے شام کے کونے شفق میں ڈوب کر نکلے کہ جس بزر وقت بزر شام بزر ہوتی ہے شفق ہوتی ہے سرخی ہوتی ہے مغرب کی طرف اس وقت ستارے ستاروں کی روشنی کم ہوتی ہے کیونکہ سورج کے موجود ہونے کی نشانی ہوتی ہے جب نیچے ہو جاتا ہے اور سرخی ختم ہو جاتی ہے پھر خوب چمک جاتے ہیں سورج ستارے سمجھنے آ رہے ہیں تو پھر وہ ستارے یعنی وہ ترکی اسی طرح کا وہ چمک گیا اور فتح پا گئے منپور دریا زیر دریا, دریا تیرنے والے کیونکہ وہ انہوں نے ایسے بیڑے وہ دریا دوست دو دو بیڑے جوتے ہیں دریا میں تیرنے والے میں گ ہو جانے والے انہوں نے بیڑے بنا رکھے تھے جہاز یونانی نے تو ان کو کہا ہے کہ منپورن دریا جو تھے نا اپنا وہ زیر دریا جو تیرنے والے تھے وہ دریا میں ہی دفن ہو گئے وہ کدھر دفن ہو گئے دریا میں دفن ہو گئے ہوئے پد دریا زیر دریا تہرنے والے سماجی موسٹ کے کا وہ موج کے تماچے کھانے والے یہ ترکی جو تھے وہ موتی بن کر بار یعنی فتح بات غبارے نہ میلے ہاتھ پر رکھے تھے سیر کرنی جو, جو کیمیا Flight پر اپنے پر ناز رکھتے تھے کہ ہم کیمیا کر رہے ہیں اور سائنسدان ہے وہ غبار راہ ادھر جیسے رات کر گرد غبار ہوتی اسی طرح گئے ترکیوں کے سامنے اور جو سیر گرک ہے وہ زبانیں خاک پر کر رکھ کر زمینوں گوار ہو رہے تھے ہمارا ہمارا کر بڑا ہوتا میں لا بجلی بری ہمارا رو خاص فتح کا پیغام لانے والا نرم رو ایسا ایسا چلنے والا وہ پیغام فتح کا لایا گھر سے دیر سے لایا لایا صحیح جو خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں جو وائر بچے اور پتہ نہیں کیا کر رکھنے والے مادی وسائل جو خبر رکھنے والے اطلاع دینے والے رکھتے تھے وہ بے خبر نکلے بجا رہے وہ کیا نکلے اور یہ کیوں ہوا کہ ادھر ایمان کی قوت ہو ادھر ادھر سائنس کی قوت تھی ادھر ایمان کی قوت تھی اسی وجہ سے اس واقعے کو ساتھ لائے ہیں کہ اوپر انہوں نے بتایا کہ مسلمان کو کیا چاہیے تباہ بلند چاہیے مذہب خالص چاہیے دل گرم چاہیے نگاہ پاک چاہیے جان بےتاب چاہیے اور دیکھو یہ یہاں اگر ان کے پاس تھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح دی کہ سائنس کے حالات اسباب وسائل مقابلے میں موجود ہیں ان کے پاس ہمیں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن فتح ان کو ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر اپنے ایمان مضبوط کر لو اسی روحانی تاکہ سے سائنس سائنسدانوں پر غالب ہو پہ اور پھر بےمانی کی لہست آگے بتا رہے ہیں کہ بےمانی کی لہست کیا پڑی حرم ہر رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے حسین شریف مکھا ڈالا پڑا گیا رسوا ہوا پیرے نگاہی سے، نے تطاری کے نظر اقبال ہیں دیکھو وہ سید تھا وہ مکے کا حاکم جو تھا اس وقت سید تھا وہ جو غدار ہوا تھا اور یونانیوں کے ساتھ مل گیا ہاں پھر, پھر اس نے شکست کروائی تھی کو تو اقبال فرماتے ہیں وہ کیا وجہ وہ سید تھا اور یہ تاطاری جو آج جن کو مغل کہتے ہیں وہ ترکی توجہ یہ تاڑی یہ ترکی کہتا ہوں یہ تاطاری مسلمانوں کی حقیقت انہوں نے بھی آپ مغلوں نے قائم کی تھی سمجھ میں اور پھر یہ ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں سلاطین ہیں ان کے سلسلے جو ہے وہ تاطاری ان کے ساتھ مانتے ہیں تو یہ دیکھو کس قدر یہ کس قدر اندر شاید نظر نکلے اور وہ کتنا اندھا نکلا سی اس کو قوم اور ذات پاپ نے کوئی فائدہ نہ دیا جب نگاہ پاک نہیں رکھتا تھا اور, اور تاتاروں نے نگاہ پات کی, کی اور جو ہم نے پہلے مرد, مرد, مرد ملک کے ملک لیے سامان, سامان بتایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے جن تاٹاروں کے پاس تھا تو وہ صاحب نظر نکلے وہ انہوں نے اسلام کا کتنا کام کیا اور یہ سید معلوم وہ ہمیں پلیل سید نہیں چاہیے وہ بولو گدار اور پلیل سید کی راستی سے ہے کیا کہا ہے میں نے وہ بولو جو سید بے غیرت ہو ایمان ہو جی کم نظر ہو کم نگاہ ہو ارے ایسا سے بہتر نظر آتا ہے اگر میرا صاحب ایمان کم سید سے بہتر ہے یہ اسلام کو فائدہ دے گا وہ کب دے گا سمجھ نہیں اس وجہ سے ہماری خود کا محمد آپ کی سید ہو دلت کیسے سارے خطرہ ربیش آس ماں پر خادانی فرماتے ہیں آسمان والے بھی کہتے تھے یار یہ ساتھ کچھ جو ہیں کتنا نورانے نکلے ہیں بھائی لیکن ایسے ہمیں ٹھیک ہے فرق شکست ہو گئی اقبال آگے پر ہیں کوئی بات نہیں ابھی مان والے بتاتے ہیں وہ کیسے دنیا میں رہتے ہیں جہاں میں جہاں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 زوال کے بعد عروج اور عروج کے بعد زوال یہ ہوتا ہے سمجھ نہیں بھائی. بھائی اچھا اب ذرا اقبال آب آ... اکبال اکبال کا سبق ہے ذرا توجہ سے سننا چاہتا ہوں آخر باندھائیں اپرادھ کا شرما میرت یہی قوت ہے جو سورت کرے تقدیر ملت ہے یقین کی دولت آ جائے ملت کی تقدیر نہیں تاب تورا لے پن پھٹا ہے اپنی آنکھوں پر آیا کون پکا کون کو اس وجہ سے مہربانی کر اپنی آنکھوں پرایا ہو جائے اپنے آپ کو ذرا غور سے دیکھ لے کہ تو کیا ہے تو یورپ کی طرف تو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو تاکہ تجھے خودی اور خدا شناسی بولو خود شناسی آئے اور خدا شناسی آئے منہ ہر اپنا پکا بارا برابر ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو اخوت کا آیا ہو جا محبت فرماتے ہیں انگریزی تعلیم اور جور کی تعلیم تعزیبان کی آبائی ہے نا اس نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رشتے دار رشتے دار کے گلا مار کاٹنے کے لیے کر رہا ہے پیسے کی وجہ سے دولت نمایا کی وجہ سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں مسلمان تو نئے سر سے اس محبت کو پیدا کر دیتے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 اسی نے بنا یہ ان کی لو پورا سادی یہ اپرادی وہ پورا دی ایسے ایسا ہند اچھل ہو لانسی تہذیب انگریزی تعلیم نے مسلمانوں کو کہ یہ ایرانی ہے وہ افرانی ہے وہ قرآنی ہے وہ فلان ہے حصوں میں تقسیم ہے تو ہے بے کنار اس کنارے کی ساحل کنارے کی قید سے نکل کر باہر ہو ہوئے یہ دنیا کے کناروں کے کناروں کی قید میں نہ آزاد ہو جا یہ قید بند مکان اور جگہ اور علاقے کی قید سے ہو میں اسلام میں آ جا <تصوح> تاکہ پھر دنیا سے مسلمان کو ایک قوم بنا لے افغانی پاکستانی شیطانی میری پریشانی کو پاسے کر یہ پوچھتے کہ بچے شکولیوں کا پیغام ہے تینوں نے ملک سے قومیں میں بنا رکھا اور بانٹ رکھا ہے ایک مسلمان کو ہزاروں حصوں میں تو سب کو سب کو پھر مسلمانوں کو اس پابندی سے آزاد کر کے مکان اور جگہ اور اور علاقے کی پابندی سے آزاد کر دے آزاد کر کے پھر ایک رنگ اسلامی میں سلمان بن اسلام جب حضرت نے سلمان فارسوز کسی نے پوچھا سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے فرمایا سلمان بن اسلام سلمان بن اسلام سلمان اسلام کا بیٹا ہے کسی کا بیٹا نہیں لہٰذا نہ افغانی ہے نہ بے ابانی ہے نہ فلانا ہے اگر ہے تو یہ صرف مسلمانی ہے یہ اسلام لانا غبارآ رنگ سب ہے مانو پتے غبارالو ہرم سے پہلے پر ہو جا اے, اے حرم کے پرندے مسلمان جب پرندہ اڑنے لگتا ہے تو پروں کو جھاڑتا ہے تاکہ مٹی وغیرہ جوش پڑا ہوا ہے سب جھڑ جائے صاف اڑ جائے سر پرماتے وقت کبھی نشر کبھی برادری کبھی علاقہ کبھی زمان کبھی ان رنگوں کی وجہ اس و بار بارے پار پڑے پڑے ہوئے ہیں اے حرم کے پرندے تو پرواز سے پہلے پروں کو صاف کر لیتا تاکہ یہ سارا کنت سے دور ہو جائے تو صرف مسلمان رہ جائے وہ بولے کیا رہ جائے خدی میں ڈوب زندگانی ہے ڈوب جاتا یہ زندگانی ہے نکل کر ہل رہے شام سادہ خود ہی اقبال با فلسا خود ہی مشہور ہے فلسفہ خودی کا مطلب ہوتا ہے خود شناسی من ہارا نف سہو کی طرف اشارہ ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا پرماتا ہے تو اس کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا پہلے سالن ادھر ادھر رشتے تعلق کاٹ کر اپنی طرف توجہ اپنی آنکھوں پر ہائیاں ہو جا تاکہ خود شناسی حاصل ہو جب خود شناسی حاصل ہوگی تو خدا شناسی آئے گی خود شناسی ذریعہ ہے خدا شناسی کا جب خدا شناسی آئے گی پھر تو پورا مسلمان ہو جائے گا اور جب تک تو اپنے آپ کو نہیں پہچان پا کو نہیں پہچان پھر تو غلامی کی جنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا خود ہی میں ڈوبے گا تو پھر غافل تو آزاد ہو سمجھ نہیں آ رہا مسافی زندگی میں سیرت پولاد پیدا کر مسافے زندگی میں محبت, محبت میں حریر و دیا ہو جا اور ہیں زندگی کے میدان میں فولاد جیسے لوہا ہوتا ہے نا ایسے مضبوط ہو جا, جا, او جا, او جا او دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دین سے نہ ہٹا سکے اپنے موقف اور اپنے او او دینی فکر سے نہ ہٹا سکے ایسا منجل لوہا سمجھ نہیں آ رہی ہے اور محبت, محبت کے سبستان میں حریر و پرمیاں ہو جا ادھر فولاد ہو باطل کے لیے ادھر حریر و پرمیاں ریشمی کپڑے ریشم ہوتے ہیں ریشم بن جا دوستوں مومنوں کے لیے سمجھ نہیں آ ہیں اگر حل کرائے جا ہو تو ریشم کی طرح در درد حق ہر باطل ہو تو فولاد ہے موہم کام مانا ہے گزر جا پن کے سارے تم روکو بیا سے گزر جا پن کروارے تمرو دھو بیا پان سے گلستارا پہاڑ آ تو سیل تو جیسے سخت رفتار والا تیز رفتار والا سیلاب ہوتا ہے اسی طرح بنانا کوئی آ کے رکاوٹ ہے اس کو چڑھ جاتا اگر کوئی باپ سامنے آئے بات تو پھر نہر نہر کا پانی بن کر گزر جاتا تو اس کو بھی خراب کرتا جا کیا مطلب اگر باطل ٹکرائے تو اوپر سے چڑھ چڑھ کر چلا جاؤ اس کے باطل اگر ہاتھ تو پانی بڑھ کے انہوں نے رجائی جائے چھتیس ہزار راپتے کھولو تیرے علم و محبت کی نہیں ہے دیہات کو تیرے علم و محبت کی نہیں ہے دیہات ہوئی نہیں ہے تجھ سے پڑھ کر ساس فطرت میرے لواز تیرے علم و محبت کی کوئی عادت نہیں ہے کیونکہ تم اللہ کی محبت کا امین ہے اور اس کے علم کا امین ہے ادھر وہ لام بہادر بہادر بن جائے گا جب اس کے ساتھ لگ جائے گا اور سے بڑھ کر ورکر صاحب کترت کوئی نوا نہیں ہے کیا مطلب تیرے کائنات ہے مسلمان تیرے نال کائنات وہ آن نے پھر خدو بانگیاں وہدا کی باندر تیرے شہر کو نہیں مسلمان ترنا ہی تک ڈورو تسلمان پتا کرتا تین پتا ہی کو ادھر ادھر ویلا ہوں تحزیب حاضر پر برس موجودہ وانسی تحزیب باری اٹاؤن والی اور فلاں اٹاؤن والی اور فلاں نٹاؤن والی جو ہے اس پر برس ایک بال برسے ہیں ابھی تک آدمی سے زبنے شار جاری کیا مت ہے کہ انسان ہو انسان کا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 نو انسان نو انسانی کا شکاری بنا ہوا ہے سکولی کتا یورتی کتا یہ عجیب انسان ہے کہ نو انسانی کا شکاری ہے شکاری ہے ہم ہمہ وقت ان کو پھنسانے مارنے اور لوٹنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمکتا حاضر کی نظر کو کھیرا کر مگر جھوٹھے نگوں کی راری ہے جو موجودہ تہذیب کی چمک آنکھوں کو حیران کر دیتی ہے دیکھنے والا کہتا ہے وہ دنیا کتنے پڑ گئی یہ چپڑ گئی اکبال کیا بلب کیا گڈیاں کیا یہ یقین و تیو کی پتا ہے آدھا دیکھنے بندہ آیا وہ آتا نہیں اسکول کا بچہ آیا تو تین پتہ نہیں بلانا تینوں پتا نہیں بلاگ ہوں نے وہ آگ جہے نا تراشن جڑے تھلے ریزے گرتے نہیں نا جھوٹے نگا د ریزے کی چمک پی یہ سچے نگ نہ سمجھی کیا مطلب یہ لانچی کا عظیب کی چمک اگر حیران کرتی آنکھوں کو لیکن یہ دیکھ اندر انسان نہیں ہے بس یہ جھوٹے نگ ہیں جھوٹے یہ انسانوں کی شکل میں دیتے ہیں لیکن انسان نہیں نگوں کی شکل میں نگ ہے لیکن حقیقت میں اب بولا اللہ نگلے وہ حکمت مت نام تھا جیس پرت مند نے مغرب کو وہ حکمت نام تھا جیسے پرت مند نے مغرب کو ہم کے پبرائے پونی میں پیرے کا سماتے ہیں انگریزی پروفیسر انگریزی پروفیسر سوروں کو امیا جس حکمت اور تعلیم پر ناچ تھا خونی میں بے وقوف کو اس کو حکمت اور تعلیم اور فلسفہ سمجھتا ہے پسو نہیں یہ حقیقت میں انہائی ہری ہم سوالے انہائی لکھا ہے سمجھو ان کے ہاتھ دے جان انسانیت کے ساتھ لڑائی کی تلوار ہے تو سمجھتا ہے یہ حکمت اور تعلیم جان انسانیت کے ساتھ لڑائی کی تلوار ہے تو سمجھتا ہے یہ حکمت اور تعلیم انسانیت کو قتل کرنے میں مضبوط وہ کہتا ہے کہتے ہیں تو بچہ یہ تعلیم نہیں ہے یہ ان کی تلوار ہے جس سے آدمیت اور انسانیت کو قتل کرنے میں مصروف ہے تو کہتا ہے کا بچہ یہ تعلیم ہے تو کیسا کا بچہ ہے وہ کہتا ہے اقبال کا ایسا تو نہیں آتی یہ تو ایک تلوار ہے راہل اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں خواہش کے بندے کے ہاتھ جو انسانیت کو قتل کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے کیا مطلب یہ تعلیم نہیں وہ بات ہے وہی بات ہے کہ دین اور انسانیت کے خلاف سازش ہے اور قدو اس کو سمجھتا ہے یہ کتنی کے بچے کیسے عجیب کہتا ہے مغرب مغربی پروفیسروں کو لینوں کو جس حکمت پر فلسفے اور جس تعلیم پر ناز ہے میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہتھیار ہے ہبس کے بندوں کا سرمایہ داروں کتوں کا کہ جو اپنی سرمایہ داری کی ہر اتنے اچھے ہیں کہ انسانیت کو قتل کر رہے ہیں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 کا بسہ جو حرام زادے ہوتے ہیں گنجے پارتی جاتے یہ لانسی حرام زادے جو ہوتے ہیں یہی پہ جناب سے رہتے ہیں اور اسی لیے کشمیر کے اندر یہی لوگ ہیں اسی کو پیسی کے پھیلانے کے اندر یہی لوگ محسوس رہتے ہیں کیوں حرام دادوں کو پتا ہے کہ ہمارا سرمایہ داری کا اس کو اگر کچھ ملے گا تو اسی تعلیم کے ذریعے ملے رہتے ہیں دیر مار کی تمیز رہتی ہے نہ ماں باپ کا پتا رہتا ہے نہ پہچان پھر ہم ان کو چینتے ہیں لوٹتے ہیں جس طرح کرتے ہیں وہ نعرے الٹا مارتے ہیں پتر پہنتا پترا واسطے تلوار وہ ہاتھتے نہیں تعلیم لکھ نہیں لانا تین ہزار نہیں آؤں گی اقبال شہر کا مطلب سمجھے شیر کا مطلب کہ نہیں ہوئے اس طرح مشورہ میں کرتا اقبال دشی رہے ہوں شہر شاہ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 نہ چیز اپنے دیسی لفظوں میں تمہیں سمجھاتی ہے سمجھ نہیں دا آس دا آس آس آیا کدب کی سے محکم ہو نہیں سکتے کدب کی پشوںکاری سے محکم سو ہو نہیں سکتا جہاں میں جس چون کی بنا تاری ہے اس فرماتے ہیں بات کرما باری کا نظام جو دنیا میں یورپ بالوں نے بنا رکھا ہے نا اور جس کو محکم کرنے میں وہ مضبوط ہے اور ہم آپ اس کے متعلق تدبیریں تدبر کرتے رہتے ہیں اقبال کہتے ہیں یہ سرمایہ دارانی دار داری کا نظام جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دولت دنیا کی چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو سارے لوگ باقی عوام اکثریت لوگ وہ چند تھوڑے کے ہاتھ سے محتاج ہوں ان کے دست نگر ہوں ان سے سارا کچھ لے اور وہ ہیں سرمایہ دار لوگ چند وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں عوام ان کے ہاتھوں میں وہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہم حضرت بلیس کے ہاتھوں میں اب سمجھ آ گئی ایسا ہے کہ نہیں پوری قوم بند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہے انہیں کی حکومتیں ہوتی ہیں ایسا ہے نا انہیں کی ساری اشارہ کچھ ہوتا ہے انہیں کی ایجنسیاں انہیں سب اشاروں پر سب کچھ چلتا ہے ہاں جی حکومتیں قانون نظام سب انہیں کے ساتھ چلتا ہے اور وہ کتنی کے بچے ہر افزاد انگریز کے ہاتھ میں راجتے ہیں اور انگریز انگلش کے ہاتھ میں راچتے ہیں یہ سرمایہ داران نظام ہے اسلام سرمایہ کو تقسیم کرنے کے حق میں ہے اکٹھا کرنے کے حق میں نہیں ہے مولم رہے لے کے دو لقم پہ لگنے جا اللہ فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ صرف کمنگلوں اور مالداروں کے ہاتھ میں سرمایہ اور دولت جو ہے وہ ڈول بھر کر گھوم کر ہے مرو بولو لے کی یا دو لکم لگنے جا فرمایا صدقات <سلام> خیرات وغیرہ <بغیرات> تو زکاتوں <سلام> <تندور> کو فرد کے لیے کہ آ بھی جائے تو نکل جائے تاکہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ گھومتا نہ رہے پھرتا رہے پھرتا رہے ہر کسی کے ہاتھ میں جائے وہ بولو بڑو یہ ہے اقبال با فرماتے با ہیں پر دونوں انگریز کتبوں اور تدبیریں کرتے سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے مضبوط کریں اقبال کہتے ہیں یار جتنے من پر یہ دم دھارے کرتے رہے یہ جتنا سرمایہ دار تب جو ہے نا دم دھارے کرتے رہے تبدیلیں کرتے رہے اس نظام کو بچانے کی فرمایا سرمایہ دارا میں نظام کو نہ کبھی دنیا میں کامیاب ہوا ہے نہ بولو مروئے نہ کبھی کامیاب ہوا ہے نہ اب وہ اقبال کا شعر آ مشہور جس کا مطلب آپ کے سامنے ابھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اقبال جو اقبال فرماتے ہیں یہ فرمایا دار نکما نکما خود کا بن جاتا ہے اور فرمایا اقبال کیا کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے بھی بھی جہنم کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فرماتے اور سرمایہ دار سوتے تو نکما ہوا تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں تو عمل سے جن میں طلبت ملتی ہے اے سمجھ نہیں آ رہی برے نکمے تجھے کام کر لوگوں سے سا ہوں, سا ہوں آخری فارسی کا شیر ہے اس میں دعوت دیتے ہیں دل بان کر انداز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 اللہ تعالیٰ خوش مرد قلم مرد درویش اور صاحب درد صاحب فکر در در در در در در در بندے کی برکت سے ہمیں بھی صاحب درد در در فکر بنا دیں کل شریف کریں علامہ کی روح کو خوش کرتا شیفان الوزیم جسم اللہ الرحمن الرحیم کھلو